الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اسمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن ابن عباس نضي الله تعالى عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس وواه الخمساء إلا النسائي عشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت ارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ام سلامت نہری فارمت الجمرتا قبل الفجر ثم تمت افادت و اسناد مسلم یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ دس تاریخ کو رمی جمعرات بڑے جمرہ کو کنکری مارنا ہے لیکن اس کے مارنے کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اس کے مارنے کا وقت کیا ہے سورج نکلنے کے بعد سے ہے اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمرہ کو کنکری نہ مارو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے اس لیے صحیح یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ سورج نکلنے کے بعد کنکری مارنے کا ہے دس تاریخ کو یوم نہر کو کچھ لوگ رات میں مارتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس قول کی مخالفت کرتے ہیں دوسری روایت جو پیش کی گئی وہ حضرت آشر رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلما رضی اللہ تعالی انہوں کو قربانی کے رات میں بھیج دیا اور انہوں نے فجر سے پہلے کنکری مار لی پھر جو ہے وہ وہاں سے تم ممبت افاوت پھر وہاں سے نکل پڑی اور جا کر کے طواف فادہ کیا یہ میں سلم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو اور انہوں نے اجتہاد کیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رات میں بھیجا ہے تو ہم کنکری بھی مار سکتے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں کھلا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کنکری سورج نکلنے کے بعد ماری جائے اس لیے صحیح یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کنکری ماری جائے بْنِ السِّن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من شهد الصلاه هذه يعني بالمزدلفه فوقف معنا حتى تدفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلن او نهارا فقد تم حجه وقضى طهته حضره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى اوروہ بن مدرس رضي الله تعالى انو کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جو ہماری اس نماز میں حاضر ہو گیا یعنی مزدلفہ میں فجر کی نماز میں حاضر ہو گیا اور پھر اس کے بعد مزدلفہ میں ہمارے ساتھ شہرہ یہاں تک کہ ہم وہاں سے کوچ کر جائیں اور اس سے پہلے عرفہ میں وہ رات میں ٹھہرا ہو یا دن میں ٹھہرا ہو تو گویا کہ اس کا حج پورا ہو گیا اور جو ہے اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا یعنی حج کی وجہ سے جو, جو برکات ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس نے پورا کر لیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر مزدلفہ میں کوئی شخص سے رات کو بھی پہنچ جائے اور رات میں ایسے وقت میں کہ عرفہ میں رات کو پہنچے اور رات میں ایسے وقتے کہ اتنا اس کو ٹھہرنے کا موقع مل گیا کہ عرفہ میں ٹھہر کر کے مزدلفہ میں اس نے نماز پڑھ لی فجر کی تو اس کا عرفہ میں ٹھہرنا مان لیا جائے گا یہ آخری وقت ہے سمجھ لیجئے اور اگر اس کسی کو اتنا بھی نہیں ملا اتنا وقت بھی نہیں ملا عرفہ بیٹھ رہنے کا تو اس کا عرفہ فوت ہو گیا۔ وان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان المشرکین كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق تبير حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق تبير وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مشرقین مزدلفہ سے کوچ نہیں کرتے تھے منا کے لیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور کیا کہتے تھے اشرق سبیر کہ اے صبیر پہاڑ سورج کو نکال دے آگے دوسری روایت میں ہے قے مانغیر تاکہ ہم کوچ کر جائیں مدینہ کو یہ منا کی طرف لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے لیے روانہ ہو گئے سورج نکلنے سے پہلے تو سنت یہی ہے یہ اور بات ہے کہ آدمی اپنی بھیڑ بھاڑ اور اس کو دیکھ کر کے کنکری مارنے کے لیے وقت مناسب وقت میں جائے صحیح بخاری کی روایت ہے عنہم صلی اللہ علیہ وسلم يلبی جمارت القبہ البخاری اسامہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلبیہ برابر پکارتے رہے یعنی احرام باندھنے سے لے کر کے برابر طلبیہ آپ پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرائے عقبہ کو 10 تاریخ کو کنکری مار لیا تو کنکری مارنے تک تلبیہ پکاریں گے جب کنکری مار لیں گے تو تلبیہ بند کر دیں گے عبد الله بن مسعود ندی اللہ تعالی ان جال البت آنی سار ہی ومین ہی ورمل جمرتا بسبیات وقال هذا۔ مقام الزی انزلت علیہ صورت البقرحم التب علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ کو کنکری مارنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جمرہ کو کنکری کیسے ماری جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی عبد اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کو اپنے بائیں رکھا اور مینا کو اپنے داہنے طرف رکھا اور سات کنکریوں سے جمرا اقبا کو مارا اور فرمایا کہ اس, یہ اس کا اس ہستی کا مقام ہے جس ہستی پر سورہ بقرہ نازل ہوئی اہل تفسیر یا شارحین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اس انداز سے اس لیے بیان فرمائی کہ سورہ بقرہ کے اندر حج کے بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ اس ہستی کی جگہ ہے جہاں سے میں نے کنکری مارا ہے اس ہستی حس... نے اس جگہ سے کنکری ماری ہے جس ہستی پر سور بقرہ نازل ہوئی اللہ جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن دس تاریخ کو کنکری ماری بہا یعنی چاشت کے وقت آپ سورج نکلنے سے پہلے ارفا سے یہ مضدلفہ سے روانہ ہوئے اور پھر آپ میلا پہنچے تو تقریباً سورج کافی اونچا ہو چکا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری اور دس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کنکری ماری جب سورج ڈھل گیا تو دس کو سورج نکلنے کے بعد آدمی کنکری مارے گا اور گیارہ بارہ تیرہ کو سورج نکلنے سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارے گا اور کنکری مارنے کا طریقہ اگلی حدیث میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو كان بسبع على اثر الحساتن تقدم ثم یو ثم فیاقوم فیاست بل القبل فیاقوم طویلا الحدیث راح البخاری عبداللہ ابن عمر رضی زل تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے والے جمرے کو سات کنکریوں سے مارتے تھے جمرہ کرتے تھے اور ہر کنکری کے بعد جو ہے تکبیر پڑھتے تھے پھر آگے بڑھتے پھر نرب زمین پر کھڑے ہو جاتے اور قبلہ رخ ہو کر کے دیر تک دعا کرتے ہیں چھوٹے والے کو کنکری مارا جمرے اولا کو اسی طرح سے جیسے کنکری مارنے کا حکم ہے دائنے طرف مینا اور بائیں طرف بیت اللہ ایسے کنکری ماری اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھے اور قبلہ رخ ہو کر کے دیر تک دعا کی اور پھر بیچ والے کو کنکری ماری ثم میرمل ما وسطا سماد ذات الشمال ہل وقوم مستقبل القبلہ يدعو فرد ہی وقوم قبیلا پھر آپ نے بیچ والی کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بیچ والی کو کنکری ماری بیچ والے جمرا کو پھر آپ جو ہے آگے بڑھے تھوڑا سا اور قبلہ رخ ہو کر کے دیر تک دعا کی سم میار میں جمرا پھر آکبا جمرا آکبا کو جس کے پاس گھاٹی ہے اس کو جو ہے کنکری ماری بکنے وادی سے یعنی وادی کی بیچ سے ماری اور وہاں پر آپ نہیں ٹھہرے سم میار پھر وہاں سے کوچ کر گئے پھر فرمایا کہ ہا کر دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یف میں نے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے دیکھا ہے تو کنکری مارنے کا گیارہ بارہ تیرہ کو یہی طریقہ ہے کہ بڑے والے چھوٹے والے کو کنکری مارے پھر قبلہ رخ ہو کر کے آگے بڑھ کر کے دعا کرے پھر دوسرے والے کو بیچ والے کو کنکری مارے پھر قبلہ رخ ہو کر کے آگے بڑھ کر کے دعا کرے پھر تیسرے کو کنکری مارے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر کے دعا نہ کرے یہ لبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وَعَنْهُ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پانقرین پالمقصرین یہاں پر بال مڈانے والوں اور بال کٹانے والوں کے بارے میں حدیث ہے حضرت عبد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ رحم فرما بال مڈانے والوں پر تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی دعا کر دیجئے کہ بال کٹانے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو اللہ رحم فرمائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا کہ ولمقصرین اور اللہ تعالی بال کٹانے والوں پر رحم فرمائے تو حج تمتو کرنے والوں کے لیے حج تمکتو کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ عمرے عمرے کے بعد جب فارغ ہو جائے تو بال کٹ, کٹنگ کرا لے کیونکہ اس کا لفظ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قص کا لفظ استعمال کیا اور قص کا مطلب ہوتا ہے کٹنگ کرانا اور حج پہ جب دوبارہ پھر حج, حج کا احرام آباد ہے تاریخ کو تو کنکری مارنے کے بعد قربانی ہونے کے بعد بال منانا یہ افضل ہے بہتر ہے زیادہ ثواب ہے اس میں اور افراد اور قیران کرنے والے تو حالت حیرام ہی میں رہیں گے تو وہ لوگ بھی منڈائی افضل اور بہتر ہیں ایک حدیث بڑی اہم حدیث ہے اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے اور پھر اگر کوئی ترتیب سے سارے حج کے اعمال نہیں کرتا ہے دس تاریخ کو تو اس کے اوپر کہتے ہیں دم لازم آ جائے گا بکری قربان کرنی پڑے گی تو اس سلسلے میں حدیث ہے بڑی اہم حدیث ہے وأن عبد الله بن عمر بن, رضي عمر بن العاصر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي حرت متفق عبداللہ ابن امر بن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں آپ کو ٹھہرے اور لوگ جو ہے آپ سے سوال کرنے لگے یعنی کہاں ٹھہرے مینا میں دس تاریخ ہو گئی اس لیے کہ اب عرفہ کی بات نہیں ہو رہی مستلفہ کی بات نہیں ہو رہی مینا کی بات ہو رہی ارفا منا میں آپ ٹھہرے اور آپ نے آ, آ, آپ سے لوگ سوال کرنے لگے تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جان سکا میں نے کیا, کیا کہ آ, آ, قربانی کرنے سے پہلے میں نے بال مڈا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قربانی کر لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرے شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے قربانی کر لی اور اب کرنے سے پہلے کنکری مارنے سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کنکری مار لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے راوی بیان کرتے ہیں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عمل کے آگے پیچھے ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کر لو جو باقی ہے تو یہ بہت بڑی سہولت ہے امت کے لیے کہ آج کل کے بھیڑ کے زمانے میں جبکہ پچیس تیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں اگر سب کو ترتیب سب کے لیے ترتیب واجب قرار دی جائے تو کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے بہت پریشان ہو جائیں گے اس لیے آدمی اپنے حساب سے اپنی ترتیب سے اپنی سہولت سے اگر کوئی آگے پیچھے کر لیتا ہے ضرورت کے تحت تو ان کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اوپر دم دینا لازم نہیں آئے گا لیکن اگر کوئی ترتیب کے ساتھ حج کے اعمال ادا کر سکتا ہے تو بہتر ہے افزن لیکن اگر کسی کوئی ترتیب کو برقرار نہ رکھ سکے تو کیا ہے جب عامال کر رہا ہے سہولت سے کر سکتا ہے کر لیں اب کچھ لوگ جو ہے قربانی ان کی اگر دوسرے دن ہونے کو ہوتی ہے تو وہ پھر وہ احرام سے باہر نہیں آتے کنکری مار کر کے قربانی کر کے پھر وہ, انت, وہ بال مڈا کنکری مار لیتے ہیں بال بھی نہیں مڑاتے وہ اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے دن قربانی کر لی جاتی ہے تب جا کر کے وہ بال مڑاتے ہیں جبکہ وہ لوگ حالانکہ ایک ترتیب کا وہ لحاظ کر رہے ہیں دن کا احترام نہیں دن کا خیال نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس تاریخ کو یہ سارے اعمال کیے ترتیب کی وجہ سے دس تاریخ کے اعمال کو گیارہ تاریخ کو کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ترتیب کا خیال ایسی صورت میں نہ کر کے ککری مارے اور بال مڑا کر کے تواف فاضا اور زیادہ کر لیں اسی طرح سے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے تواف زیارہ جو دس تاریخ کو کیا جاتا ہے صحیح دس تاریخ کو کی جاتی ہے اگر کوئی شخص سے ہاں یا کچھ لوگ جو ہے اگر دس کے بجائے گیارہ کو بھی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے گنجائش ہے اس میں اور بھی حد سے متعلق ہے. کچھ حدیث اور کچھ حدیثیں اور کچھ مسائل ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ لوگوں کے اگر کچھ ڈاؤٹس ہیں ہوں تو آپ وہ آپ لوگ پوچھ لیجئے تاکہ جو ہے ہم, انشاءاللہ ان حدیثوں کو بعد میں بھی پڑھ لیں گے اگلے ہفتے تو اگر کچھ ڈاؤٹس ہے کسی کا سوال ہے تو پوچھ لے حس سے متعلق جی کئی تاریخ کو آپ نکلیں گے جمعہ کے دن فجر کے بعد آپ نکلیں گے تو دیکھ لیجئے اگر آپ جو ہے مکہ پہنچ کر کے حج تمتو کر سکتے ہیں انکار ہے آپ کے لیے کئی بجے آپ کی گاڑی پہنچتی ہے کب کیا ہوتا ہے اگر مکہ لے جاتے ہیں تو موقع ہے آپ کے لیے لیکن اگر آپ کو ڈائریکٹ مینا میں خیمہ میں لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے مکہ لے جائیں گے تو آپ کر سکتے ہیں آپ طواب کر کے صحیح کر کے بال کٹنگ کرا لیجئے اور جیسے ہی کٹنگ کرائیں اور اس کے لیے آپ کیا ہے کہ آپ لبے پکار سکتے ہیں کیونکہ جو ہے سات تاریخ جمعہ جمعہ کو سات تاریخ ہے سات ہے تو آپ پہنچتے پہنچتے آپ جو ہے آٹھ کی رات ہو جائے گی وہاں مکہ پہنچتے پہنچتے اب پھر اس کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو عمرہ کر کے راتھی میں رات میں فارغ ہو جائیں گے عمرے سے رات میں عمرے سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کو جب مینا لے جائیں تو مینا میں دن کو آٹھ تاریخ میں آٹھ تاریخ کو دن میں آپ نہا دو کر کے پھر سے رباع کل حجن پکار لیں کوئی حرض کی بات نہیں یہ کے تعلق جی جی, جی اپنے حساب سے حج, حج, حج, جی حج, حج بدل کا طریقہ یہ ہے کہ میکات سے میکات سے آپ پہلے دل میں تو حج بدل جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں ہاں اس کی طرف سے دل میں نیت ہوگی کہ ہاں فلاں کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں مقاد پر لبیک اللہ اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو لبیک اللہ عمرتن عن فلان کہیے کہ فلاں کی طرف سے اگر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو صرف لبیک اللہ عمرتن کہہ لیجیے لبیک اللہ عمرتن کہہ لیجیے آپ جو ہے حج بدل اس کی طرف سے گویا کہ نیت ہے آپ کے دل سے تو آپ کو شروع کر ہو جائے گا آپ حج بدل عمرہ کر کے فارغ ہو جائیے بال کاٹ کٹا لیجئے طواف کر کے صحیح کر کے بال کٹا لیجیے تو یہ آپ عمرہ سے فارغ ہو گئے پھر آٹھ تاریخ کو ظہر سے پہلے سورج نکلنے کے بعد جو ہے آپ نہا دھو کر کے احرام پہن کر کے پھر لبیک اللہ حجن پکار لیجئے ہاں یعنی اسی کی طرف سے آپ حج کی بھی نیت کریں گے اور بیگ بھی پکاریں گے پھر اس طرح سے جو حج کے اعمال ہیں منا نہ جائے گا آٹھ تاریخ کو پھر نو تاریخ کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد عرفات جائیں گے عرفات میں جو ہے سورج ڈوبنے تک رکیں گے پھر وہاں سے جو ہے مصطلفہ آئیں گے وہاں کے جو وہاں جو نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد رات میں رات گزاریں گے پھر اس کے بعد فجر کے بعد دعا کر کے منا کی طرف آئیں گے منا میں جو دس تاریخ کو اعمال ہے کنکری مارنا بال منانا قربانی کرنا توافے حفاظت توافے زیارہ سارے اعمال کریں گے یہی طریقہ ہے نارمل طریقہ ہے کوئی الگ سے اس کے لیے نہیں بس صرف نیت کا فرق پہ ہوگا یہ جی, جی. پہنچنے کے بعد سے لے مینا آٹھ تاریخ کو پہنچیں گے تمام نمازیں یعنی پانچ نمازیں وہاں پڑھیں گے قصر کے ساتھ بغیر جمع کیے ہوئے یعنی ظہر کو اس کے وقت میں دو رکعت اثر کو اس کے وقت میں ظہر جو ہے دو رکعت مغرب نارمل پڑھیں گے اشاد دو رکعت پڑھیں گے فر... وطر پڑھ पढ़ेंगे گے فدر کی سنت اور فرض پڑھیں گے آٹھ تاریخ کی مزدلفہ عرفات جائیں گے نو تاریخ کو تو وہاں زہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے دو دو رکعت کر کے مزدلفہ کی رات آئیں گے تو مغرب اور عشاء پڑھیں گے مغرب تین رکعت عشاء دو رکعت پھر مینا میں دس تاریخ سے لے کر کے وہاں سے نکلنے تک آپ کو جیسے آٹھ تاریخ کو آپ نے نماز پڑھی تھی بنا میں ہر نماز اس کے وقت میں قصر کے ساتھ یعنی چار والی دو پڑھیں گے یہ ساری نمازیں پڑھیں گے جی ب... نہیں نہیں اگر جماعت مل جائے کہیں تو ٹھیک ہے اگر مسجد خیف میں کوئی پڑھ رہا ہے مینا میں مینا م... میں پڑھ رہا ہے تو جماعت کے ساتھ وہ جماعت کے ساتھ بھی وہاں دو رکعت پڑھی جاتی ہے البتہ اگر آپ دس تاریخ کو یا گیارہ تاریخ کو مکہ آ رہے ہیں طواف حفاظت زیارہ صحیح کرنے کے لیے اور وہاں پر آپ ظہر کی نماز مل گئی آپ کو یا کوئی بھی وقت کی نماز مل گئی چار رکعت والی تو امام کے ساتھ آپ چار پڑھیں گے دو نہیں پڑھیں گے سمجھ گئے یا بیچ میں کہیں کسی مسجد میں جو مقامی مسجدیں ہیں اگر وہاں آپ نے پڑھی اور وہ چار پڑھ رہے ہیں تو آپ چار پڑھیں گے دو نہیں پڑھیں گے مینا میں کیا ہے مینا میں آپ جو ہے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا خیمے میں جماعت بنائیں دو رکعت پڑھیں گے چار والی دو رکعت پڑھیں گے یعنی قصر کے ساتھ پڑھیں گے جی جی آٹھ تاریخ کو اگر ڈائریکٹ جی ڈائریکٹ اگر منا پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ منا اگر کوئی شخص تمتو کرنے والا پہنچ گیا ڈائریکٹ مینا تو اس کو کیا کہتے ہیں تمتو کی نیت کرنے والا تو اس کو پھر جو ہے ادھر مکہ آنا پڑے گا ہو سکتا ہے حملے والے جو ہے حج آپریٹر ڈائریکٹ میں لے جائے مینا لے جائے آپ کو تو آپ مکہ آ کر کے آپ جو ہے عمرہ کر کے پھر آپ کو خیمے آئیں گے اور پھر جو ہے اسی تاریخ کو جو ہے آپ حج کا احرام با دیں گے لیکن اگر آپ جو ہے آٹھ تاریخ को डायरेक्ट افراد کی نیت سے جا رہے ہیں کران کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں مکہ آ کر کے करने کرنے کی اگر کر لے آ کر کے تو بہت بہتر ہے ہاں بہت بہتر ہے ادر ملے گا طواب ملے گا اس کو अगर قدوم کہتے ہیں لیکن اگر کسی سے یہ طواف چھوٹ گیا نہیں کر سکا تو اس کے اوپر واجب کیا کہتے ہیں دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا جی کران اور افراد کے لیے ایک صحیح ہے جی اقران اور افراد کے لیے جی نہیں ملا موقع جی اگر کیا کہتے ہیں اس طرح سے موقع نہیں ملا تو کیا کہتے ہیں اپنے حج تمکتوں کو حج کران میں بدل دیں گے حج تمکتوں کو حج کران میں بدل دیں گے جیسے جی جی ہو جائے گا ہو جائے گا جی تواف ودا ہاں جی دیکھیے صحیح تو یہی ہے کہ آدمی توافے ودا کے بعد مکہ میں زیادہ نہ ٹھہرے لیکن اگر بھیڑ بھاڑ کا زمانہ ہے آدمی نے دو چار گھنٹہ پہلے تواف ویدا کر لیا کہ ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے اور اپنے بس کا انتظار کر رہا ہے قافلے کا انتظار کر رہا ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں یا تواف ودا کرنے کے بعد اب وہ جو ہے سواری پر بیٹھا اب سواری والا جو ہے دو گھنٹہ چار گھنٹہ جو ہے انتظار کروا رہا ہے تو اس میں کوئی ہرش کی بات نہیں ایشا کے ٹائم نہ کرے کیونکہ شا اور فجر میں کافی فاصلہ ہے اب ظاہر سی بات ہے اگر اور خاص کر کے فجر کے بعد نکلنا ہے تو ایسا کریں کہ فجر سے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے آ کر کے تواف ادا کر لے اطمینان سے لیکن اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہاں بھائی ہم کو موقع نہیں مل پائے گا موقع نہیں مل پائے گا کر لیا تو انشاءاللہ شاء حرج کی بات نہیں چلا جائے ہو جائے گا چلیے اگر سوال ہوگا تو پوچھ لیجیے گا بعد میں ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں ابھی وقت ہے مخرمت رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر قبل بذالک مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بال مڈانے سے پہلے اور اپنے اصحاب کو صحابہ کو بھی اسی بات کا حکم دیا تو معلوم یہ ہوا کہ کنکری مارنا ہے اور پھر قربانی کرنا ہے پھر بال مڈوانا ہے یہی ترتیب ہے جی وہاں نائش رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا تم وہ کل النساء یہاں پر جو ہے یہ حدیث جو ہے اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن جو ہے اس پر عمل ہے دوسری صحیح حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے اس میں کیا ہے عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی وسلم نے فرمائے کہ جب تم کنکری مار لو اور بالم ڈالو تو تمہارے لیے خوشبو حلال ہو جائے گی یعنی جو چھوٹے چھوٹے مضدورات حرام ہیں وہ کیا کہتے ہیں جائز ہو جائیں گے سوائے میاں بیوی بی کی کہ میں مل نہیں سکتے اور یہی صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے دو کام کر لے تاریخ کے دو, دو کوئی کام کر لے تو اس کے لئے سب کچھ حلال ہو جائے گا اور اگر اس نے توافع فاظہ بھی کر لیا تو مکمل حلال ہو جائے گا <تصوح> والد عباس نضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی الله عليه وسلم قال لئیس علن نسائی حلق و انما یقصرنا رواہو ابو داود یہ حدیث بھی کیا کہتے ہیں یہ حسن ہے عبرتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر حلق نہیں ہے عورتوں پر حلق نہیں یعنی ان کو نہیں بھنڈوانا ہے بلکہ ان کے لیے کیا تقصیر ہے بتایا گیا تھا آپ کے کورس میں کہ چوٹی کے نیچے سے ایک کور کے برابر جو ہے بال کاٹ لیں گی تو کافی ہو جائے گا ان کے لیے والم نے رضی اللہ تعالی عنماسا عبدل مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مینا کی رات میں معلوم ہے سب کو کہ گیارہ بارہ تیرہ اگر کوئی تیرہ کو رہنا چاہتا ہے تو تین راتیں یہ مینا میں گزارنی واجب ہے تین راتیں مینا میں گزارنی واجب ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مینا سے باہر رات گزارنے کی ضرورت کے تحت رخصت دی ہے ان لوگوں کو اس حدیث میں کیا ہے حضرت عب... عب... عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ پانی حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے وہ مکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی وَعَنْ عَاصِبِ بِمْ عَدِيٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْعِبِلِ فِي الْبَيْ یمون ایومن تم ارمون الغداد نفر غول صاحب اقبال یہ صحیح روایت ہے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چرواہوں کو منا سے باہر رات گزارنے کی اجازت مرحمت فرمائی وہ لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں یوم نہر کو قربانی یہ کنکری ماریں گے پھر یوم نہر کے بعد گیارہ کو کنکری ماریں گے اور اسی طرح سے بارہ کو بھی کنکری ماریں گے پھر یوم النفر کو بھی جو ہے وہ کنکری ماریں گے اس کے بعد جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو ضرورت کے ضرورت والے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ سرکاری ملازمین ہیں پولیس والے ہیں ڈاکٹر سے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اسی طرح سے بس کے ڈرائیور سے ہیں مکہ میں اور دوسری اس طرح کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں جن کی عام خدمتیں ہیں تو وہ مینا سے باہر رات گزار سکتے ہیں لیکن جو لوگ اس طرح کے نہیں ہیں ان سب کو مینا یا مینا کے قائم مقام جگہوں میں رات گزارنا یہ واجب ہے ہاں اس لیے جو لوگ تواف حفاظت کرنے جاتے ہیں دس تاریخ کو ان کو چاہیے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے وہ مینا میں واپس آ جائیں ورنہ جو ان کے اوپر دم لازم آ جائے گا وعن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النحر. کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا تو یہ کون سا خطبہ ہے وہ نماز والا اور وہ والا خطبہ نہیں بلکہ بعض فرمائی نصیحت فرمائی اور آپ کا خطبہ جو ہے آپ کی نصیحت قربانی کے دن والی وہ محفوظ ہے وعن سراء بنت رضی اللہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم الرؤوس فقال هذا أوسط ایام یہ حدیث حسن ہے ابو داود بن حسن. سراء بنت رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ تاریخ کو یومر الرؤوس سروں کے دن ہم کو خطبہ دیا ہم کو نصیحت فرمائی یعنی گیارہ تاریخ کو یوم روس اس لیے کہا گیا اس کو کہ دس تاریخ میں تو بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں اس لیے قربانی زیادہ تر لوگ اس دن جو ہے آ, کم کر پاتے ہیں اور باقی اور قربانیاں جو ہوتی ہیں وہ گیارہ تاریخ کو ہوتی ہیں اور اسی طرح سے آ, اسی طرح سے گیارہ تاریخ کو جو ہے باقی اور لوگ بھی حاجیوں کے علاوہ بھی اور لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں تو اس لیے اس کو یوم رعوس کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی خطبہ دیا اس دن بھی تقریر کی واض فرمایا اور نصیحت فرمائی اور پھر کیا کہتے ہیں اس گیارہ تاریخ کے بارے میں فرمایا کہ علیہ شہادہ اوسط ایامش تشریق کیا یہ ایام تشریق کے بیچ والا حصہ نہیں ہے تو یہاں پر ذکر کرنا یہ ہے کہ یوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ تاریخ کو خطبہ دیا واناشت رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علہ قواف کی بلبئی تھی کی بہین صفا بل یکفی کی لہجی کی و کی اے راہ مسلم یہ بہت اہم مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ حج تمتو کرنے والا شخص سے دو طواف کرے گا دو سہ کرے گا ایک طواف عمرے کا طواف ہوگا اور ایک سی عمرے کی صحیح ہوگی اور یہ دونوں رکن ہے پھر حج کا طواف بھی کرے گا طواف زیارہ اور حج کی صحیح بھی کرے گا لیکن حجے تیران اور افراد کرنے والے ان کے لیے ایک ہی طواف کافی ہو جائے گا ایک ہی صحیح کافی ہو جائے گی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے جو ہے دو سی ہے کیونکہ عمرے کی نیت بھی کی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جبکہ وہ کارینہ تھی کران کرنے والی تھی کران حج قرآن کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا بروا کا کے درمیان سی کرنا یہ تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروا کی صحیح کر لینا یہ حج اور عمر دونوں کے لیے کافی ہے تو یہاں پر جو قرآن میں جو چیز ہے کہ ایک تو نیت کرتا ہے بندہ اور نیت کے ساتھ ساتھ قربانی بھی پیش کرتا ہے تو اس لیے وہ حج اور عمرے دونوں کے لیے ایک صحیح اور ایک طواف کافی ہو جائے گا ایک دو حدیثے اور پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ختم کرتے ہیں عباس رحد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاظہ کے ساتھ چکروں میں رمل نہیں کیا یعنی اس سے پتا چلا کہ طوافہ میں رمل نہیں کرنا چاہیے جو کیا کہتے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتے ہیں وہ رمل صرف طواف قدوم میں ہے تعالیٰ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محسب میں یہ کیا کہتے ہیں منا منا کے مکہ کے مینا کے زیادہ قریب ہے یعنی یہ مقام محسب جو ہے اور مینا اور مکہ کے درمیان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے نکلے تو مقام محسم میں ٹھہرے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ نے جو ہے تھوڑی دیر مقام محسم میں آرام فرمایا پھر بیت اللہ آئے اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا یہ جو ہے اس تاریخ یعنی تیرہ تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے وہاں سے تو اس کے بعد جو ہے یہ مقام مہتسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا زیارہ میں جی زیارہ میں جی اس طرح رمل نہیں اس طرح بھی نہیں جی طواف زیارہ میں رمل نہیں اور اور بھی نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ طواف زیارہ میں تواف زیارہ کس تاریخ کو کریں گے جی دس کو کریں گے ہاں دس کو کریں گے اور طواف زیارہ کنکری مارنے قربانی کرنے اور بال مڈانے کے بعد کیا جاتا ہے تو اس وقت آدمی حلال ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس میں اجتبا کرنے کی یعنی کندھا کو کھولنے کی ضرورت نہیں کندھا صرف طواف قدوم میں کندھا کھولیں گے اور رمل کریں گے باقی اور کسی میں رمل کی بھی ضرورت نہیں اور طواف قدوم کی بھی اجتبا کندھا کھولنے کی بھی ضرورت نہیں وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ لم تک ان تفال کا عی نزول ابن اب منزلا و تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مقام ابتح میں ٹھہرتی نہیں تھی اور فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے وہاں پر آرام فرمایا تھا یہ کوئی حج کا حج سے اس کا تعلق نہیں ہے رکن اور کوئی واجب یہ نہیں ہے تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ کال کو میرا ناسو نا آخر بلبئی ہاں اللہ ان خفا کنالے درط عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا کہ ان کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے یعنی طواف ودا ہونا چاہیے مگر یہ کہ جو ناپاکی کی حالت میں عورتیں ہو جاتی ان سے یہ معاف کر دیا گیا اور بہت ساری حدیثیں طوافع اس کے بارے میں طواف ودا کے بارے میں ہیں کہ آخری طواف جو ہے طواف ودا ہونا چاہیے اور آخری حدیث اس بات کی وعن ابن, عز... وعن ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة في مسجد هذا افضل من الف صلاة في ما سباہ الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجد هذا بمئت صلاة یہ صحیح روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں نماز ایک نماز کا ثواب دنیا کی دوسری مسجدوں میں کے مقابلے میں ایک ہزار نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے سوائے مسجد مسجد حرام کے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب میری مسجد میں سو نماز کے برابر ہے یعنی ایک لاکھ نماز کے برابر ہیں تو اس طرح سے یہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز کی فضیلت ہے جی جی. جی اب وہ اگر بارش یا کسی سبب سے بھی اگر کوئی طواف و ادا نہیں کر سکا عورتوں کے علاوہ ناپاکی کی حالت میں جو ہے اگر کوئی نہیں کر سکا اور بعد میں بھی نہیں کیا تو دم دے جی دم دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا وہ اور کسی کو کچھ سوال کرنا چلیے تقریباً نمبر میرا لوگوں کے پاس ہوگا اور شیخ مختار صاحب کا بھی نمبر ہوگا آپ لوگوں کے پاس تو اگر حج کے مسائل میں سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کو سوال کر لیا کیجیے پوچھ لیا کیجیے صلی اللہ علیہ ربینہ محمد علی وسابق مین